اور اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانی سے اور ان کی اوران میں کوشش کرے ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب